بسرحمن ورحمۃ الحمد ص اللہ, اللہ, اللہ محمد علوم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکب اضاثن عمر موجود اور مکتب عیدانیہ شہید میں موجود تمام خوران شموسن السلام سلام عرض کرتے ہیں ہمارا ہمارے صلی اللہ باب نکاح میں سے درخت نمبر دس آج آلو کے وبارکان تک ہے اس میں مہر کی جو ہے فوری دینے والے مہر اور ماہ خال الدیر سے دینے والے مہر کا ذکر ہے اور اس میں سے جو دستی دید دے دے نگاہ کے موقع پر اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے اور بعد میں دینے والے نگاہ میں گواہ کی ضرورت ہے اس کی صورتیں اور مجموعی طور پر یہ یہ ماہر جو ہے قرض کی حیثیت رکھتے ہیں تو جس طرح قرض میں جو ہے گواہوں کی ضرورت ہے ماہر میں بھی گواہوں کی ضرورت ہے اور اسی پر قرآن پاک کی جو ہے ایک آیت جو ہے جو قرض کے حوالے سے سورہ بقرہ کے آدم نمبر دو سو ہیں اور یہی آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اس میں قرض کے حوالے سے اے رہن کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں وہ پوری آیت شیاست علیہ ہیں دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ المحر علن کی دو قسمیں ہیں معجل معج الحمضے کے ساتھ وہ کے اوپر حمزاج ہیں تو مؤخر کے معنی میں بعد میں دینے والے ماہر قرض کے طور پر شوہر کے ذمہ رہے گا وہ معجر العین سے تاجیل سے جلدی کے معنی میں تو یعنی وہ جو ابھی دستی دیتے ہیں نکاح کے موقع پر دے دیتے ہیں اس کو مارے معجل بولتے ہیں تو شہزن معجل بار بار معجل ہو نکاح کے موقع پر اگر دے دیں سب کے سامنے تو فلاح حجت بھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس نکاح معجل میں بلا اشتہاد اشتشہج حدن کسی کو گواہ رہنے کا کوئی ضرورت نہیں وہ مل معد اگر اگرمار موخر ہو بعد میں دینے کا جو ہے اسے سم جائے بعد میں دینے کے وعدہ ہو جائے تو پھل واجب ہی تو واجب ہے اس صورت میں استشاد و شاید گواہ رکھیں دو گواہ میناری جالے مردوں میں سے دو مرد بطور گواہ رکھیں اور راجولن و امراتن یا ایک مرد اور دو, دو, دو جان نہ ہو کر دینے کیونکہ بھی مرد کی ذمت قرض کی طرح ہے اور مرد کو یہ جو ہے یہ مر ہر صورت میں اپنی روجہ کو دینا ہے مگر ایک ہی خاتون معاف کر دے اس لیے شاہ علیہ الرحمن جو ہے نا وفی کال فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسی قرض کے حوالے سے جو ہے اللہ نے قرآن باب میں فرمائیے کال اللہ نے اللّہ فرمائی آئے اللہ اے ایمان والو تم بھی دین جب تم کسی کو کوئی قرضہ دے دیں یا کوئی معاملہ کا لیں دینے قرضہ والے معاملہ کریں کوئی چیز خریدا پیسہ بھی نہیں دینے بعد میں دے, دے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں قرضہ والے معاملہ کریں علاج والے مصمہ ایک مدد کے یعنی لے, لے جارہے ہیں بعد میں جو ہے سامان کا پیسہ دینا ہے یا ابھی پیسہ ہی قرضے کے طور پر لے جا ہیں تو حق تو ہو تو اس کو ضرور لکھا کرو اس کو ضرور کسی کاغذ پہ لکھا کرو اتنا پیسہ جو ہے میں نے بطور قرضہ لیا ہے اور گواہ بھی وہاں پر رکھو قرضہ دینے والے لینے والے اور گواہن کے دست کے ساتھ وہ لیک تم بے نگم آ فرمات اور چاہیے کہ ضرور لکھ دے تمہارے درمیان کاتب کو یہ لکھنے والا کاتب بلا عادل کے ساتھ جیسے اس نے جتنا قرضہ لیا ہے اتنا ہی اس کاپی پر لکھیں کاغذ پر لکھیں اور کتنی مدت میں واپس کرنے وہ مدت بھی عادل کے ساتھ لکھیں کوئی بے نہیں۔ نہ ولا یہ اب کاتب یک تو اور کاتب جب کسی جو زمانے میں تو کاتب کی کمی تھا لکھنے والوں کی تو ہمارے لہذا انکار نہ کرے لکھنے والا کاتب جس کو یہ ہونا رہتا ہو یک تو لکھنے سے لکھنے سے جب کسی کو ضرورت پڑ گئی دو بندوں کو بھائی ہمارا قرض ایک قرضی معاملہ ہو رہا ہے آپ مہربانی کے نامار اس کو تحریر میں لائیں اللہ فرماتے ہیں اس کو چائے کہ انکار نہ کریں اکتباء لکھنے سے کماں علامہ اللہ جسر اللہ نے اس کو سکھایا ہے اسی طرف تو اس کو چاہیے لکھ دیں yani ہاں جی کاتب کو اللہ فرماتے تم لکھنے میں اچھا کو طے نہ کریں اور ان کی یہ بھی خدمت ہے اس خدمت کو ضرور انجام دیں خوب کاتب لکھے گا تو وہ عبارت کون بولے گا اپنی طرف سے بولے گا لکھے گا کچھ بھی یا نہ فرماتے ہیں وہ جو شخص جس نے قرضہ لیا ہے وہ اقرار کی صورت میں وہ عبارت بولیں املا کریں میں نے یہ چیز فلان شاہ سے لیا ہے اتنی مندد میں میں نے آپ کو واپس کرنے ہے بلکہ الفاظ جو کاتب جو چیز لکھے گا اس کے الفاظ جو املا وہ شخص کرے گا ولیم لیل اور چاہے کہ املا کریں انہیں بولے ابارات اس کتابت کا علق جس کے ذمہ حق ہے یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ جو ہے اس طارر نامہ کے الفاظ بولے اس کی تعبتیں ولی تقلّہ اور اس کو چاہے اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا پروردگار ہے ربع ولاب حسمین و اور کم نہ کرے اس قرضے میں سے کچھ بھی جتنا قرضہ لیا ہے وہ پورا پورا بتائے میں نے فلاں شاہ سے مثلا ایک ہزار قرضہ لیا ہے ہاں جی فرس کے فلان چیز اس کے فلاں چیز خریدا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دینا ہے یا ویسے پیسہ خریدا ہے اور اتنی مندد میں میں نے واپس کرنا ہے وہ پورا تفصیل سے بولے جس نے قرضہ لیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے وہ معذور ہے ہاں کم عقل ہے کمزور ہے عملہ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے فن کا انلجاغر ہو وہ شخص علیٰ جس کے گردن پہ حقین جس نے قرضہ لیا ہے سبھی کم عقل وضععیفن یا عملہ کرنے میں ضعیف ہے نہیں کر پاتے ہیں اولا ستیو یا جو ہے استطاعت نہیں رکھتے ہیں عیوملہ کرنے کا کسی نہ کسی وجہ سے تو ہوا یمل وہ خود جس نے جس کے قادن پہ حق ہے جس نے قرضہ وہ عملہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر فل یمل الپاشچاہ املا کرے یعنی اس طاہری نامہ کے بارات بولے ولی اس کا ولی باپ دادا بالعدل عدل کے ساتھ وہ املا کرے وہ بولے خوب انہوں نے جس نے قرضہ ہے وہ الفاظ بولے اس کا ولیم بولے اور کاتب جو ہے وہ لکھے جیسے وہ بول رہے ہیں ویسے لکھے پھر وسطہ شہد و پھر گواہ رکھو شہدین دو شہد دو گواہ میرے جالوں تمہارے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو گواہ رکھو الم یقین راجون اگر دو مرد نہ ملے فراج المام راتا نے تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن ان لوگوں میں سے طرز اور میں نے جو گواہ تمہیں پسند ہیں جو گواہ تمہیں پسند ہیں ان میں سے دو گواہ رکھیں گواہوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ دیں دو کوئی بھی دو خاتون ایک مرد اگر دو مرد نہ ملے تو اور یہ دو خاتون یا دو مرد رکھنے کا وجہ کیا ہے یہ کہ انتظلہ اگر بول جائیں دام میں سے ایک فتو گرہ ادام ہو تو یاد دل ان میں سے ایک دوسرے کو کیونکہ اگر کسی بات اس کو ہمنا سمنا ہونے کے مسئلہ آ جائے کوئی اشکا اللہ اختلافات تو گواہ کو گواہی یاد ہونی چاہیے تو ایک آدمی ہو تو بول بھی سکتا ہے دو آدمی ہو تو ایک دوسرے کو یاد دلائے گا ایک خاتون ہو تو بول سکتی ہیں دو ہو تو ایک دوسرے کو یاد دلائے گا اس طرح کسی کا حق ظاہر نہ ہو جائے خوب اللہ نے حرمائے دو پہلے کاطب سے کہا جب آپ کو لکھنے کے لیے کہے گا انکار نہ کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ہنر سکھایا اور ابھی گواہ کہا دو آدمی گواہ رکھیں تو ان کو آپ گواہی دینے کے لیے بولیں گے ہاں دو آدمی كی ہماری اس معاملہ اور اس میں گواہ بن جائے تو اس کو بھی حکم فرمانے والا یا انکار نہ كریں گواہ شہدا ایزا مادو جب ان کو گواہ بننے کے لیے دعوت دی جاتی ہے جب ان کو گواہ بننے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو انکار نہ کریں کیونکہ یہ بے خدمت ہے کیونکہ آپ کی گواہ بننے سے ان کے معاملہ مضبوط ہو گیا والمت اور تم لوگ سسینہ قرآن تک تبو سے قرضے کو لکھنے سے وہ قرضی معاملہ صغیر اور چھوٹی چیز کا ہو ہاں اور کبھی کسی بڑی چیز کا ہو علاج مدد، علاج اس کی معین مدت تک بھائی میں نے یہ چیز لیا ہے اور یہ تیرے اسپیٹ میں چھ مہینہ دو میں جتنے بھی ہے اور آپ کو واپس کروں گا بول اس کی مدت تک کے لئے ضرور تحریر میں لائیں اور ضرور جو ہے کاتب وہاں پر لکھیں اور گواہان دست ہو اللہ الرحمد یہ لکھنے کو اس لیے ظالم یہ اقصد زیادہ انصاف کے نزدیک ہے ان دلہ اللہ, اللہ کے ہم ہاں، صاحب کے زیادہ نزدیک و اقوام اور زیادہ مضبوط چیز ہے یہ شہادت گواہی کے لیے اختلاف کے سب میں گواہ کی صحت گواہی کے لیے یہ کاغذ جس پر جو ہے ترفین کے درست ہیں گواہوں کو درست ہے کبھی کاتب کا الگ سے دست ہیں تو پانچ چھ نفرت درست تو گواہ کے لیے مضبوط چیز ہے وادنہ اس چیز کے زیادہ قریب ان وہ کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں شک کا شکار نہ ہو جائیں لہٰذا قرضی قرد معاملات میں ضرور لکھیں لیکن اگر دستی ہو تو وہاں درون کی ضرور لینے کی ضرورت نہیں اللہ تکناہ اگر ہو تمہاری جو معاملات خرید تجارتً ایسی لین دین حاضر تن جو دستی ہو تو دیرون جو تمہارے درمیان گمتی ہے بے تمہارا تو دیرونا جو گمتی ہے یا تم گماتے ہو پھر تمہارے درمیان یعنی ایک, ایک طرف سے ایک ساتھ سامان دے رہے ہیں دوسرا پیسہ دیں تو ایک دائرہ جیسی بن جاتی نا ایک دائرے پیسہ دے رہے ہیں ایک سامان دے رہے ایک پیسہ دے رہے سامان دے رہے تو اس طرح جو دس بدس چیزیں ہو رہا ہے ایک دیرہ ایک مال دیرہ ایک دے رہا ایک پیسہ دے رہے تو وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھلے تو تم پر کوئی گنا ہو نہیں تم پر کوئی گناہ ان لا تک تو وہ یہ کہ نہ لکھنے سے پھر وہاں نہ لکھیں تو کوئی گناہ نہیں وہاں شدوں اور تم لوگ سب گواہ رکھو ہاں جی تم لو اجاد توایا تم جب بھی تم کوئی خرید و فروخت کریں اس میں آدمی جو ہے کوئی بھی بڑے کاروبار ہوتی ہیں تو ادھر بھی گواہ رہنے کو بیان کریں تاکہ کوئی مسائل نہ ہو جی بہت شخص کو اجاد یا تم جب خرید و فروخت کریں ہاں جی تو وہاں بھی گواہ رکھو جیسے ہم کیا رکھتے ہیں بڑے چیزوں کے مکان وغیرہ ان چیزوں میں ہم لوگ گاڑیوں پہ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے اس حکومت آج کی روشنی میں ولازا رک آجمن وال شہید پہلے کاتب اور گواہ سے کہا کہ جب تم لکھنے کے لیے کہیں گواہ بننے کے لیے کہیں تو اس میں انکار نہ کرو ابھی جو طرفین ہیں کبھی اختلاف ہو جاتی ہیں تو وہ گواہ کو دھمکی دیتے ہیں کاتب کو دھمکی دیتے ہیں تو اس سے بھی منع کریں ولا یزالہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کاتب کو کاتب ان کا ولاش اور نہ گواہ کو جب وہ سچائی سے اپنی تحریر کا گواہی ہی دیتے ہیں اور کاتب اپنے کتابت کے قرار تو ان کو کوئی جو ہے ان کو تع کرنا چاہیے وہ انتہل اگر تم لوگوں نے ایسا کیا کاتب کو حرجت دینے کی کوشش کی یا ہاں جی، اس کو دھمکی دینے کی کوشش کی یا گواہ کو حن ہو تو یہ جی تمہارا یہ عمل فسو کم بکم تمہاری طرف سے بہت بڑے گناہ ہے و اللہ اللہ سے ڈرو وہی الکم اللہ اللہ تم علم سے نوازے گا وہ اللہ اللہ کے دس بک الشین علیم ہر چیز پر ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر شے پر اس کا علم محیط ہے تو یہ پوری آیات جو ہے قرضوں کے بارے میں قرضوں کی تحریر کے بارے میں گواہ بننے کے بارے میں ہاں جی اور گواہ کو اذیرنا دینے کے بارے میں تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس معاملات میں طرضی معاملات میں تفصیل سے اللہ نے اس میں بین فرمایا فراغ فرماتے ہیں وین کن تم اعلیٰ سفر ہے اگر تم لوگ سفر میں ہو ولم تجد و کاتب ان دے وہاں کو کاتب نہیں ملا میں کسی سے قرضے میں سامان لے رہا ہوں کسی سے قرضہ لے رہا ہوں وہاں کوئی ایک کاتب نہیں تو کیا کریں اعتماد کے لاپس میں فریحان مبوضہ تو کوئی گروی دے دیں جو جو اس کے قبضے میں ہو رہ رہنے مقبوص مطلب کیا ہے کوئی سامان جس صاحب نے قرضہ لیا ہے اس کو پاس رکھ دیں اسی پیسے کے برابر جن آپ نے اس سے قرضہ لیا ہے اس کے برابر قریب قریب تھوڑا کم تھوڑا زیادہ وہ راضی ہو جائیں تو تھوڑا کم بھی ہونا ہے تھوڑا زیادہ یا برابر کا کوئی سامان اس کے پاس بطوری گروی رکھ دیں اور اس سے قرضہ لے لی لیں جی پھر بعد میں آپ سامان واپس کریں گے تو آپ آپ پیسہ دے دیں گے تو وہ سامان واپس کریں گے اگر آپ نے سامان نہیں دیا تو یقیناً وہ حاکم پر رجوع کریں گے آپ کو پیغام بوجھیں گے میرا پیسہ پہنچا آپ نے پہنچایا تو ٹھیک نہیں پہنچا تو میرے وہ حاکیم شکایت کریں گے اور حاکم اس سامان کو بیچ کر اس کا قرضہ اتارے گا اور بغیر بچ جائے تو واپس کرے گا مالک کو اس وجہ سے رہن رکھنے کے حقوق میں اگر سفر میں مکاتب نہ ملے تو فریحان ماغوزہ تو رہن رکھو اور اس کو قبضے میں بھی ہونا چاہیے فین امین باز بازن ہاں اور اگر تم کوئی ایک دوسرے کے پاس کوئی امانت رکھے امین امن بات کسی سے کے پاس تو امانت کے بھی حکم عام بہن کریں پھلی عدل لذیذ بس لازم ہے پاس اس کو چاہیے وہ شغل وہ تمنا جس کے پاس امانت رکھا گیا وہ تمنا امانتوں جس کے پاس اس کا امانت رکھا گیا اس کو چاہیے کہ ادا کرے ہاں جی فلی واد دلہ جی اس کو اچھا ادا کرے وہ تومین امانت جس کے پاس دوسرے کے سمن بط المانات رکھا گیا ہے اس کو جب بھی وہ طلب کریں گے، اس کو واپس کیا جائے ولی تکلّہ رب ہے اور اس امانت کی پازداری میں امانت کو ذہنت کاری کے ساتھ واپس کرنے میں بھی اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ اللہ سے ڈریں جو کہ اس کا رپ پروردگار ہے ہو پھر گواہ اور گواہ سے کہا تھا آپ گواہی جو ہیں گواہ بننے کے لانے میں انکار نہ کریں پھر طارفین سے کہا گواہ کو اذیت نہ دیں اس کو نقصان نہ پہنچیں درائی دھمکیں نہیں وہ سچا گواہیں دے دیں تو پھر گواہ سے کہہ تم نے گواہی کو چھپانا نہیں ہے کیونکہ تو گواہی کو چھپائے گا تو یہ بھی گناہ ہے گواہی کو چھپائیں گے یا گواہی نہیں دیں گے یا غلط گواہ دیں گے تو اس رمیگن اس کا گناہ پھر گواہ کے اوپر ہے کیونکہ اسی گواہ سے ہی حق کہیں سے کہیں چلے جاتے اس وجہ سے اگر مجھے اولا تک تم اشادہ تم گواہی کو ہرگس نہ چھپاؤ گواہی کو نہیں چھپا اور میں جو بھی گواہی کو چھپائے گا فائن نہ تو یہ اس کا یہ عمل آسم القلب اس کے دل گناہ ہونے کی نشانی ہے تو بے شک اس کے دل گناہ ہے یعنی یہ شاد گناہ ہے اس کے دل میں گناہ ہے تو اس وجہ سے اس نے گواہی چھپا ہے ہاں تو جو ہے جو گواہی چھپائے گا تو دل کا گناہ گار ہے چونکہ گناہوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے اس وجہ سے واللہ اللہ اور اللہ کی ذات بھی ماتا اللہ کے ذات ان تمام چیزوں کا ولبیما ان تمام چیزوں کا تعامل جو تم انجام دیتے ہو ہاں جی علیم جانے والا ہے کون گواہی چھپا رہے ہیں کون سچی گواہی دے رہے ہیں کون امانت میں دینداری کر رہے ہیں کون امانت میں خیانت کر رہا ہے ہاں جی کون گواہ بننے کے لیے تیار ہے کون نہیں ہے کون دینداری سے کتابت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون گروی کو دینداری سے واپس کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے ہیں ان قرضے کو وقت پر ادا کرنے کرنے کی نیت رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے اللہ مجھے ان سب کا علم ہے سب کا علم میں لہٰذا یہ تم لوگوں کو چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم محیط سے جو انسان کے اعمال پر ہے اس پر اور ان چیزوں میں ان معاملات میں بے معنی نہ کریں تاکہ معاشرے میں جو ہے ایک ایمانداری کے ساتھ معاملات ہوتے رہیں اور لوگوں کے مال کی حفاظت ہو تو آج کے اندر سے پر اتفاق کرنا تھا اللہ تعالیٰ سب کو سلام